اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو کہ میرے لیے میری کرن اور تمہارے لیے تمہاری کرن امال تمہیں میرے کام سے علاقہ نہو نہ اور مجھے تمہارے کام سے لاتا لک ناؤ